سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس مرتبہ رشمت نازل فرماتا ہے سلاتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ ہمارا آج کا موضوع طلاق ہے میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ازدواجی زندگی میاں بیوی کے آپس میں اچھے تعلقات یہ شریعت کو مطلوب ہیں کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے ازدواجی زندگی اچھی ہوگی تو اس کا خاندان اور معاشرے کے اوپر اچھا اثر پڑے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مردوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا وہ آ شروع ہننا بالمعف اور ان سے اچھا برتاؤ کرو ف ان کرے تو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے فاسا ان تک رہ فی خیرن کثیرہ تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نا پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے غور فرمائیے اس آیت مقدسہ میں شوہروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اگر ان کی کوئی چیز ناپسند ہو یعنی ان کا عادت ان کے اخلاق ان کی شکل و صورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عادات یا بعض چیزیں ناپسند ہوتی ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حت الامکان حت تل وسع اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم ناپسند کر کے اس تعلق اور رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں بہت بھلائی اور خیر عطا فرما دے میاں بیوی کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کی مثال اس طرح ارشاد فرمائی مردوں سے ارشاد فرمایا کہ, کہ تم ان عورتوں کا لباس ہو اور عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم مردوں کا لباس ہو تو میاں بیوی کے تعلق کو لباس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے تعلق کو لباس سے تشبی دینا یہ اس طرح ہے کہ جس طرح لباس انسان کو زینت دیتا ہے تو یہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے مرد عورت کے لیے زینت ہے عورت مرد کے لیے زینت ہے اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد میں آپس میں شریک ہیں تو شریعت مطالعہ میاں بیوی کے باہمی رشتے کی اہمیت کے اوپر بہت زور دیتی ہے اور ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں جہاں پرانے پاک میں اس رشتے کو برقرار رکھنے کی بہت تاکید کی گئی اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی وہاں احادیث پاک میں بھی طلاق کے آپشن کو طلاق کے اختیار کو اختیار کرنے کی احادیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و وطالعہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے چنانچہ دار قطنی میں اور ابو دعود میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے امام احمد جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے ان میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے عورت اور مرد میں جدائی ڈال دی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو ہے تو دیکھیے کہ شیطان میاں بیوی بی کے درمیان جدائی میں کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیگر شیاطین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے یہ فتنے میں مبتلا کر دیا لیکن جو میاں بیوی بی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے جو شیطان طلاق طالب جو ہے وہ دلوا دیتا ہے شیتان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کر کے دکھایا ہے تو ایک اور حدیث پاک میں ہے امام احمد ابود ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے تو میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن ہے یہ حلال کام اور جو عورت بلا وجہ شرعی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے اور یہ بھی ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے کہ انتہائی ناگزیر حالات جب ہو جائیں تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طلاق کے اختیار کو استعمال کرے تو یہ بھی شریعت کا حسن ہے اگر نکاح ہو جائے اور طلاق کا آپشن مرد کو نہ دیا جائے اور صورت ایسی ہو کہ طلاق دینا مرد کے اوپر واجب ہو چکا ہو لیکن مرد کے پاس اگر طلاق کا کوئی آپشن نہ ہوتا تو آپ غور کیجئے کہ مرد کے اوپر واجب ہو چکا کہ طلاق دے اب اگر وہ طلاق نہیں دے رہا تو گناہ گار ہو رہا ہے اور اسی طرح اگر عورت اذیت پہنچا رہی ہے یا عورت جو ہے وہ کسی شرعی وجہ سے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دو اور اگر طلاق کا آپشن ہی نہ ہوتا تو دونوں مجبوری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور معاشرے میں جو انتشار پھیلتا طلاق نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے جو نقصانات ہوتے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو شریعت متحرہ نے جہاں ہمیں نکاح کی نعمت عطا فرمائی ہے وہاں جب ضرورت ہو حاجت ہو وہاں طلاق کا اختیار دے کر یہ بھی ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر واجب ہو چکا ہے تو ہم فوری طور پر طلاق کے آپشن کو اختیار کریں یا عورت یہ دیکھتی ہے کہ کوئی وجہ شری پی جا رہی ہے اور اس کا مرد کے ساتھ رہنا ناممکن ہے اب اگر طلاق کا آپشن ہی نہ ہوتا تو وہ ساری زندگی کڑتی رہتی سڑتی رہتی اور گھر میں جو ٹینشن ہوتی معاشرے میں جو ٹینشن ہوتی اس کا ادراک ہر باقل شخص کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم طلاق کے متعلق پڑھیں گے سنیں گے کہ طلاق کی تعریف کیا ہے طلاق کا آپشن کب استعمال کیا جائے کب دینا جائز ہے کب دینا مستحب ہے کب دینا واجب ہے اور طلاق کی اقسام کیا ہیں کس طرح طلاق دینی چاہیے شرعی طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے اور غیر شرح کیا ہے اور طلاق کن الفاظ سے دی جائے گی اور کن الفاظ سے نہیں دی جائے گی اور کن الفاظ سے طلاق دیں گے تو رجوع ہو سکے گا اور کن الفاظ سے طلاق دیں گے تو رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے ان شاء اللہ یہ مسائل ہم پڑھیں گے بلیک بو وائٹ بورڈ کے اوپر ہمارا سبق لکھا ہوا ہے ان شاء اللہ وائٹ بورڈ کی مدد سے دیکھیں گے بھی صحیح اور اس سبق کو سمجھیں گے بھی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح مسائل بیان کرنے اور آپ کو صحیح مسائل سن کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے اور مدنی چینل کے ناظرین وائٹ بورڈ کے اوپر سب سے پہلے ہمارا موضوع جو ہے وہ طلاق لکھا ہوا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق کی تعریف کیا ہے طلاق بولتے کس کو ہیں میاں بیوی کے درمیان جو نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہوتا ہے اس رشتے کو مخصوص الفاظ کے ذریعے اٹھا دینا ختم کر دینا اس کو طلاق بولتے ہیں نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا اس رشتے کو کچھ مخصوص الفاظ کے ذریعے اٹھا دینا اس کا نام طلاق ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کی ہمیں شرع حیثیت معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق دینا کب جائز ہے اور کب مستحب ہے کب واجب ہے تو سب سے پہلے طلاق دینا اگر وجہ شریح ہے طلاق کی شرح حیثیت پہلا جو نقطہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی وجہ شرح پی جا رہی ہے تو اس صورت میں طلاق دینا جائز ہے اور اگر کوئی وجہ شرح نہیں ہے طلاق دینے کی اس صورت میں طلاق دینا سخت ناپسندیدہ اور ممنوع ہے جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی ابو دعود کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے تو اب اگر طلاق دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو اس کا یہ طلاق دینا شریعت سخت ناپسند کرتی ہے اور اس صورت میں طلاق دینا ممنوع ہے اور اگر کوئی وجہ شری ہے تو شریعت نے یہ آپشن رکھا ہے اس صورت میں طلاق دینا جائز ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات طلاق دینا مستحب ہوتا ہے یعنی کہ اس صورت میں طلاق دے دی جائے تو بہتر ہے مستحب ہے لیکن دینا واجب نہیں ہے اس صورت میں جو ابھی صورتیں بیان کی جائیں گی دینا مرد کے اوپر لازم نہیں ہوگا لیکن اگر طلاق دے دے گا تو اس صورت میں دینا مستحب ہوگا یہ صورت یہ ہے کہ عورت اگر موزی ہے موزی سے مراد یہ ہے کہ ایزا پہنچانے والی ہے شوہر کو ایزا پہنچاتی ہے شوہر کے گھر والوں کو ایزا پہنچاتی ہے یا دیگر محلے والوں اور رشتہ داروں کو ایزا پہنچاتی ہے اور شوہر کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہے تو اس صورت میں ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب ہے اگر عورت خود شوہر کو یا اس کے رشتے داروں کو ایزا پہنچانے والی ہے تو طلاق دینا مستحب ہے واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے اسی طرح اگر عورت فاسقہ اور فاجرہ ہے آوارہ گھومتی پھرتی ہے تو اس صورت میں بھی طلاق دینا مستحب ہے اور فوقار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عورت بے نمازی ہے عورت بے نمازی ہے اور علان نماز سر کرتی ہے تو یہ عورت بھی فاسقہ ہے اس کو بھی طلاق دینا مستحب ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمے باقی ہو اس حالت کے ساتھ دربار خدا میں میری پیشی ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں یعنی بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا ماہر میری گردن پر ہو میرے ذمے باقی ہو اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ اس کا قرض مہر والا قرض میرے اوپر موجود ہے یہ مجھے پسند ہے کہ اس کا قرض میری گردن پر ہو اور اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش یہ مجھے پسند ہو بنسبت نسبت اس کے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ جو بے نمازی ہو اس کے ساتھ زندگی بسر کروں تو اگر عورت بے نمازی ہے تو اس صورت میں اس کو طلاق دینا مستحب ہے ہاں یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے عورت کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرے سمجھائے اور سمجھانے بجھانے کے بعد اگر وہ یہ نہیں کرتی تو اس صورت میں اگر یہ طلاق دے دے گا تو طلاق دینا مستحب ہوگا لیکن اس صورت میں طلاق دینا واجب نہیں ہے تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق کی جو شرع حیثیت ہے واجب کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے اوپر طلاق دینا واجب ہو چکا ہوتا ہے اب اگر طلاق نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا جیسے اگر مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق ادا کرنے کے اوپر ازدواجی حقوق ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کو طلاق دینا واجب ہے اور اگر وہ ہے تو صحیح لیکن جادو کی وجہ سے ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے اوپر قادر نہیں ہے اور اس جادو کا کوئی ازالہ بھی ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ رہنا عورت کے لیے ایزا کا بحث ہو رہا ہے عورت نہیں رہنا چاہتی اور اگر اس صورت میں مرد طلاق نہیں دے گا تو زہر ہے کہ یہ عورت کے لیے ایزا کا بحث ہے تو لہذا اس صورت میں مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے دے جبکہ عورت ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اگر عورت ساتھ رہنا چاہتی ہے اس صورت میں بھی تو اس صورت میں واجب نہیں ہوگا تو یہ طلاق کی شرع حیثیت تین طرح کی ہم نے پڑھی ہے کہ مباح وجہ شرح ہو تو مباح ہے اور اگر کوئی وجہ شرح نہیں ہے طلاق دینے کی تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے اور دوسری صورت طلاق کی مستحب ہے عورت موزی ہو فاسقہ ہو بے نمازی ہو اس صورت میں طلاق دینا مستحب ہے اور تیسری یہ واجب کی صورت پڑی ہے جو صورتیں بیان کی گئی ہیں اگر یہ صورتیں پائی جا رہی ہیں اور اس صورت میں مرد عورت کو طلاق نہیں دے رہا تو مرد گناہگار ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس صورت میں عورت کو طلاق دے دے تو یہ طلاق کی یہ اس طرح ہم نے تین حیثیتیں پڑھی ہیں مباح مستحب اور واجب اب جو بھی نکاح والے ہیں جن کا نکاح ہو چکا ہے اب اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش ہو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ غور کر لیں کہ ان کے لیے طلاق دینے کی کون سی صورت ہے وجہ شرح ہے تو مباح ہے جائز ہے اور اگر بلا وجہ شرح دے رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہے اور بعض مصحب سرتے ہیں اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اب یہ ہر شخص غور کر لے کہ اب اس کے اوپر کون سی صورت جب وہ طلاق دینا چاہے گا تو اس کے اوپر کون سی صورت آ رہی ہوگی واجب کی مستحب کی یا مباح کی طلاق کی اقسام طلاق کی تین قسمیں ہیں جو طلاق شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو یہ تین قسمیں ہیں اس کی سب سے پہلی قسم ہے احسن اور دوسری ہے حسن اور تیسری ہے بدا طلاق احسن یعنی طلاق دینے کا عمدہ طریقہ اچھا طریقہ جو شریعت کو پسند ہے اور طلاق حسن یہ بھی اچھا طریقہ ہے لیکن یہ زیادہ عمدہ ہے اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ اس طریقے کی بہ نسبت کم عمدہ ہے یہ بھی اچھا ہی ہے لیکن اس کی بہ نسبت یہ کم اچھا ہے اور بدعت کہ اس صورت میں یہ جو تیسری صورت ہے یہ طلاق کے بدعت اس صورت میں طلاق دینا اگر اس طریقے سے جو بیان کی جائیں گی طلاق بدت کی صورتیں تو اگر ان صورتوں میں طلاق دی گئی تو ان صورتوں میں طلاق دینا گناہ ہے طلاق کے احسن طلاق دینے کا اچھا طریقہ کیا ہے جس کو شریعت متارہ پسند کرتی ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ضرورت ہو ضرورت بھی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ضرورت ہے میں طلاق دینے کی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھی صورت کیا ہے کہ میں طلاق دوں میری شریر گرست نہ ہو اچھے طریقے سے طلاق دوں اور اس کا ازالہ بھی اگر میں کرنا چاہوں تو اچھے طریقے سے ہو سکے تو وہ طریقہ ہے آسن آسن طلاق آسن کا مطلب یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں عورت کے پاکی کے ایام میں جب عورت سے اس نے قربت نہ کی ہو اس نے صرف ایک طلاق دے صرف ایک طلاق دے اور پھر ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے اب جب ایک طلاق دے گا تو طلاق دیتے ہی اس کی عدت شروع ہو جائے گی جب اس کی عدت گزر جائے گی تو یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اب یہ آسن کس اعتبار سے ہے اچھا کس اعتبار سے اس میں, ہے اس میں اچھائی کیا ہے اس میں اچھائی یہ ہے کہ شریعت مطالعہ نے مرد کو پوری زندگی میں اس نے جب عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کو تین طلاقوں کا اختیار دیا ہے تین آپشن دیے ہیں تین اختیارات دیے ہیں طلاق دینے کے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے ان تینوں اختیارات کو ایک ساتھ نہیں استعمال کر دیں بلکہ اگر ضرورت ہے تو ضرورت ایک سے پوری ہو جائے گی لہذا ایک طلاق دیں تو یہ طلاق کا عدد ایک ہونا چاہیے یہ سنت ہے اور وقت کون سا ہو پاکی کا وقت ہو اور شرط یہ ہے کہ اس میں قربت بھی نہ ہوئی ہو اب ایک طلاق دے گا اور اس کے بعد رجوع اگر یہ نہیں کرنا چاہتا تو رجوع نہیں کرے عدت گزر جائے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اور اگر عدت گزرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے اس کو ندامت ہو گئی کہ اس نے صحیح کام نہیں کیا یا بیوی کو سمجھانا چاہتا تھا اب بیوی سمجھ گئی اب دونوں نادم ہیں کہ اس نے طلاق دے دی ہے شوہر نادم ہو رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا اضالہ کر لوں تو اس کا اضالہ آسان ہے کہ عدت کے اندر اندر طلاق دینے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی عدت کے اندر اندر عورت سے رجوع کر لے یہ بولے کہ میں نے تمہیں نکاح میں واپس لیا تو جو نکاح پہلے سے قائم تھا وہی نکاح بدستور دوبارہ جڑ جائے گا دوبارہ قائم ہو جائے گا اور یہ دونوں بدستور میاں بیوی ہو جائیں گے اور اگر عدت گزر گئی اس نے رجوع نہیں کیا ہے اور عدت گزر گئی تو اس کا ازالہ بھی بہت آسان ہے کہ اب اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی میں دوبارہ جڑ جائیں تو اس صورت میں دوبارہ نکاح کر لیں دوبارہ میاں بیوی بی ہو جائیں گے لیکن اس نکاح کے بعد ان کو شوہر کو دو طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا پوری زندگی میں اور اسی طرح اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس صورت میں بھی اسی طرح اگر اس نے رجوع کر لیا پہلی والی صورت میں تو اس صورت میں بھی اس کو اب زندگی میں دو طلاقوں کا اختیار باقی رہ گیا تو اب اس یہ آسان اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ازالہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہے اور اس میں ندامت بھی کم ہے اور اگر میاں بیوی بی دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے بحال ہو سکتی ہے یہ طرح کے آسن ہے اور جب بھی خدا نہ خاص طلاق ہمیں طلاق کا آپشن اختیار کرنا پڑے تو صرف یہی والا آپشن اختیار کریں یہ بہت اچھا طریقہ ہے تو ہرگز ایک سے زیادہ طلاقوں کا نہ سوچیں تو پاکی کے ایام میں صرف ایک طلاق دے دیں بس اس کے بعد چھوڑ دیں اگر ہم رجوع نہیں کرنا چاہتے تو عدت ختم ہونے کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو عزت سے پہلے پہلے آپ یہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں یہ طلاق کی طلاق حسن یہ طلاق کی دوسری قسم ہے اور یہ بھی اچھا طریقہ ہے شریعت نے اس کو اچھا کہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ تھوڑی اس میں عمدگی کم ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے اس کے ساتھ بھی شرط وہی ہے کہ جس میں عورت سے قربت نہ ہوئی ہو ان دنوں میں پاکی کے دن ہوں اور قربت نہ ہوئی ہو تو ایک طلاق دے دے پھر جب ایک طلاق دے دے تو اس کے بعد ناپاکی کے ایام آئیں گے باری کے ایام آئیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ جب باری کے دن گزر جائیں گے تو پھر پاکی کے ایام آئیں گے ان پاکی کے ایام میں پھر دوسری طلاق دے دے پھر جو ہے وہ باری کے دن آئیں گے ایام مخصوصہ جن کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو وہ پاکی کے ایام آئیں گے تو ان میں تیسری طلاق دے دے تو اب جب اس کے بعد جب باری کے ایام آئیں گے ایام مخصوصہ وہ گزر جائیں گے تو عورت اس کے نکاح سے مکمل طور پر بہر ہو جائے گی لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ تیسری طلاق جو تیسری پاکی کے ایام میں دینی ہے اس سے پہلے, پہلے پہلے پہلی طلاق میں دوسری طلاق میں جو ہے وہ اگر رجوع کرنا چاہیں گے تو رجوع کا آپشن اس میں بھی ہوگا اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو تیسری طلاق دیں پاکی کے ایام میں دیں جس میں قربت نہ ہوئی ہو تو یہ بھی طریقہ کیا ہے آسان ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن سے قربت ہو چکی ہو اور جس عورت سے قربت نہ ہوئی ہو اس کو جب ایک طلاق دے دے گا تو وہ ایک طلاق ہی سے نکاح بالکل کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب اگر عورت ایسی ہے کہ جن کے ایام جن کو نہیں آتے ہیں جیسے نابالغہ ہے یا حمل والی عورت ہے یا ایسی عورت ہے کہ جو ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس عمر میں جو مخصوص ایام ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں ان کو اگر سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مہینے یعنی کہ فرض کی ابھی اس نے طلاق دی تو ایک مہینے بعد دوبارہ طلاق دے پھر ایک مہینے کے بعد وقفہ کرے پھر تیسری طلاق دے یہ ان میں سنت طلاق تین طرح اس طرح دینا ہوگا تو اب اگر طلاق حسن اگر عورت سے قربت ہو چکی ہے اور اس کو تین طلاقیں سنت کے مطابق دینا چاہتا ہے تو پاکی کے ایام میں جب قربت نہ ہوئی ہو جن دنوں میں پاکی کے ایام ہے اس میں ایک طلاق دے پھر جب وہی ایام ہیں تو دوسری طلاق دے پھر جب وہی ایام ہیں تو تیسری طلاق دے تو یہ طریقہ بھی حسن ہے لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی پھر اس میں ازالہ اس کا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے اور ازالے کی پھر کوئی صورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے پھر ایک اور پراسیز ہوتا ہے کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے دے تو پھر اس کے نکاح میں آ سکتی ہے عدت وغیرہ گزارنے کے بعد تو یہ ایک لمبا پراسیز ہے اس کا ازالہ انتہائی مشکل ہے اس لیے اس کو حسن کہا گیا اور اس کو احسن کہا گیا اور طلاق بدت طلاق بدعت یہ ہے کہ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق دے دو دے دی اور جیسے فرض کیا پاکی کے ایام میں ایک طلاق دی اب دوبارہ پھر اور طلاق دے دی یا ایک ساتھ دو دے دی, دی یا ایک ساتھ تین دے دی ایام بھلے پاکی کے ہیں تو یہ بدت ہے اور اسی طرح ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق بدعت ہے یا پاکی کے ایام ہی میں طلاق دی ہے لیکن قربت ہو چکی تھی اور قربت کرنے کے بعد ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس کے بعد طلاق دے دی ہے تو یہ بھی طلاق بدت ہے یا طلاق بین دے دی ہے طلاق بین وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس کے دیتے ہی فوراً رشتہ ختم ہو جاتا ہے نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ آگے آئے گا طلاق بین کے بارے میں تو یہ ساری صورتیں بدعت کی ہیں اور اس یہ جتنی بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان صورتوں میں طلاق دینا گناہ ہوتا ہے طلاق دینا گناہ ہے شریعت مطالعہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے کیونکہ یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کو طلاق بیدت کہتے ہیں اب اگر اس نے ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی کسی نے تو طلاق ہو جائے گی یا دو دے دی ہیں ایک ساتھ تو بھی طلاق ہو جائیں گی تین ایک ساتھ دے دی ہیں تو بھی طلاق ہو جائیں گی لیکن شریعت مطالعہ نے یہ کہا کہ پاکی کے ایام میں دے اگر اس نے باری کے دنوں میں عورت کو طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق ہو جائے گی لیکن ایسی صورت میں مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے لازم ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے اور جو شریعت مطالعہ نے جس حالت میں طلاق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے پھر اس کے مطابق طلاق دے دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو باری کے ایام میں طلاق دی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہیے کہ وہ رجوع کر لیں اور رجوع کرنے کے بعد جو شریعت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دیں لیکن طلاق ان دنوں میں بھی طلاق ہو جائے گی اب طلاق کس شخص کی واقع ہوگی یہ طلاق کی تین صورتیں پڑھی ہیں طلاق کے لیے اگر ضرورت ہو تو سب سے پہلی صورت کو اختیار کیا جائے اور اگر پھر بھی اس کو اختیار نہ کرنا چاہیں تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن تیسری صورت کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے طلاق کس شخص کی واقع ہوگی طلاق دینے کے لیے کیا شرط ہے تو طلاق کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آکل ہو عقل شخص کی طلاق واقع ہوتی ہے جو پاگل ہے مجنون ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی اگر پاگل یا مجنون اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق کے لیے عقل ہونا ضروری ہے لیکن اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے وہ بھی پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی نشے والے کی طلاق ہوگی جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عقل ہو تو نشے والے کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو ضائع کیا ہے ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر آفت ہے تو اگر وہ یہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر کوئی نشہ کر کے طلاق دے دیتا ہے تو نشے والے کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اس نے نشہ کسدن پیا جان بوجھ کر ارادے سے پیا یا اس کو کسی نے مجبور کر کے پلایا اگر تو اس نے نشہ کسدن کیا خود جان بوجھ کر کیا چاہے وہ کوئی نشہ ہو کوئی سا بھی نشہ ہو جان بوجھ کر کیا ہے تو اب اگر اس نے جان بوجھ کر نشہ کیا اور حالات غیر استراری تھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فرض کیا ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں پہ اس کو نہ تو کھانے کا کچھ مل رہا ہے نہ پینے کا مل رہا ہے اور حالت ایسی ہوگی کہ اب اگر وہ فرض کیا اس کے پاس کوئی نشے والی چیز موجود ہے لیکوڈ صورت میں اب اگر وہ اس کو نہیں پیتا تو اس کی جان چلی جائے گی تو اس کو بولتے ہیں حالت استراری کہ اگر اب یہ نہیں پیے گا تو اس کی جان چلی جائے گی کوئی حرال چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ اپنی جان کو بچائے تو شریعت متحرہ استرار کی صورت میں مجبوری کی صورت میں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بقدر ضرورت اتنا کہ جس سے جان بچ جائے اتنا پینے کی اجازت ہے اب اگر اس کو حالت استراری تھی یعنی ایسی صورت تھی کہ اگر یہ لکوڈ نہ پیتا تو مر جاتا اور اس نے بقدر ضرورت پیا اور اس کی عقل جاتی رہی اور اس نے طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر ایسی استراری صورت نہیں تھی وہ مرنے والی صورت نہیں تھی جان بوجھ کر اس نے نشہ کیا اور نشہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ تھا کہ اس نے قسدن پیا ہے جان بوجھ کر پیا ہے تو اس کی دو تقسیمیں کی کہ حالت استراری تھی یا غیر استراری تھی اگر استراری حالت میں تھا اور بقدر ضرورت ہی پیا اور اس صورت میں عقل جاتی رہی طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر قسدن پیا اور حالت غیر استراری تھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو پینے کی اس صورت میں عورت کو طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے اس کو جبرن تہرن پلا دیا جبرن کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ افراد بلکہ یہاں پہ اکراہ شرح مراد ہے کسی نے دھمکی دی کہ بھائی یہ لکوڈ پیو نشے والا نہیں تو تمہیں جان سے مار دوں گا اور دھمکی دینے والا شخص ایسا تھا کہ جو جان سے مارنے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کو بھی یہ یقین تھا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو جان سے مار دے گا یا ایسی مار مارے گا یا اتنا مارے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی عضو توڑ دے گا تو اس صورت میں اکرا اس کو بولتے ہیں اکراہ شریح اور اس صورت میں اگر اس نے شراب پی یا کوئی نشے والی چیز پی اور طلاق دے دی تو اکراہ شریح کی صورت میں نشہ کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی یا جبرن کسی نے اس کا منہ پکڑ کر اس کے منہ میں جو ہے وہ نشے والی چیز انڈیل دی اور اس نے نشہ کیا اور اس کی عقل ظاہر ہو گئی تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی تو نشے کی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے جب کہ جان بوجھ کر ہو حالات غیر استراری ہو اور اس نے نشہ کیا ہے طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری شرط طلاق کے واقع ہونے کی کہ کس شخص کی واقع ہوگی وہ دوسری شرط یہ ہے بالغ ہونا ضروری ہے جو طلاق دینے والا ہے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے نابالغ ب... نا نہ نا تو خود طلاق واقع کر سکتا ہے اور نہ نا ہی نابالغ کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے تو طلاق کے لیے بالغ ہونا شرط ہے عاکل ہونا پہلی شرط بالغ ہونا دوسری شرط نہ بالغ کی طلاق واقع نہیں ہوگی نہ یہ خود واقع کر سکتا ہے نہ یہ کسی دوسرے کو اختیار دے سکتا ہے کہ آپ میری طرف سے طلاق واقع کر دیں اور نہ ہی اس کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو طلاق دینے کے اوپر مجبور نہ کیا گیا ہو جیسا کہ ابھی اقرا کی صورتیں بھی آنتی ہیں مکرہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کو طلاق دینے کے اوپر مجبور کیا گیا تو کیا اب اگر یہ اس حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مجبوری کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ مجبوری میں طلاق دے دی اکثر لوگ بولتے ہیں نہیں پریشانی تھی وہ فورس کر رہے تھے اور ان کا جو ہے وہ میرے اوپر پریشر تھا میں نے طلاق دے دی تو میں نے تو مجبوری کی حالت میں دی ہے میں نے جان بوجھ کر خود سے تو نہیں کی ہے تو اس میں دو صورتیں کہ اقرا شریح جو میں نے یہاں پہ بیان کے اقراء شرح اقرا شریح کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کی شرائط یہ ہیں اقرا شریح کی کہ اس کو دھمکی دی گئی ہو مارنے کی جان سے مارنے کی یا اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اتنا زیادہ ماریں گے یقین ہے کہ کوئی نف کی چیز اس کا توڑ دیں گے اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس طرح کر گزرنے کے اوپر کاجر بھی ہو یہ نہیں کہ ایک سامنے والے نے دھمکی دی اور ہم نے اس کے کہنے میں آ کر جو ہے وہ کام کر دیا سامنے والا کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس دھمکی کے اوپر کر گزرنے کے اوپر کاجر بھی ہے قدرت ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ کر گزرے گا یا نہیں اگر اس کو یقین ہے کہ وہ کر گزرے گا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے اکراہ شریف تو اکراہ شریف میں بھی طلاق دینے کی دو صورتیں ہیں کہ اس نے تحریر کے ذریعے طلاق دی ہے یا زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کیے ہیں اگر تو اس نے زبان کے ساتھ طلاق کے الفاظ ادا کیے ہیں اس کو بھلے جان سے مارنے کی دھمکی تھی یا شدید مارنے کی دھمکی تھی وہ کر گزرنے کے اوپر قادر تھا یا نہیں بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی اقراہ شرعی میں بھی اگر زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کر دیے ہیں اور اپنی بیوی بی کو طلاق دی بیوی بی کی طرف نسبت کرتے ہوئے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گا اور اگر اکراہ شرعی میں تحریر ان نے لکھوائی ہے کہ بھائی لکھو اپنی بیوی کو طلاق اور اب صورتیں وہی تھی جو میں نے پہلے بیان کی اکرا شرعی کی کہ جان سے مارنے کی دھمکی تھی اور کر گزرنے کے اوپر وہ قادر تھا اب اگر اکراء شرعی میں اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق لکھو اس نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے ہی طلاق لکھی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر لکھتے وقت نہ تو اس کے دل میں نیت تھی اور نہ ہی زبان سے اس نے الفاظ ادا کیے صرف لکھ دیا بیوی کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی اور زبان سے بھی الفاظ ادا نہیں کیے اور لکھ دیا تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے اقرا شریک بھی واضح ہو گیا کہ ایسی دھمکی ہو جان سے مارنے کی یا عزو کے طلب ہونے کی چلے جانے کی اور کر گزرنے کے اوپر بھی قادر ہو تو یہ ہوتا ہے اقراء شرعی کسی کا اصرار کرنا کہ بھئی آپ کر دو یہ کام کر دو آپ یا کسی کا پریشر دینا کسی کے دباؤ میں آ کر یہ اقدام کر لینا یہ اقراء شرع نہیں ہوتا تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اصرار لوگوں کا کہ کوئی اصرار کر رہا کہ نہیں دو تو اس صورت میں یہ اصرار کرنا اقراء شرعی نہیں ہوتا ہے اقراء شرح کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ اقراء شرعی ہوگا اور اس میں طلاق دینے کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں زبان سے طلاق بہر صورت واقع ہو جائے گی اور تحریر کے ذریعے اگر نیت نہیں ہے اور زبان سے بھی انہوں نے الفاظ طلاق کے ادا نہیں کروائے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی لیکن اگر لکھتے وقت انہوں نے لکھوایا اور لکھتے وقت اس کی نیت تھی اور اس نے بیوی بی کو طلاق دینے کی نیت سے طلاق لکھی تو طلاق واقع ہو جائے گی اقرا ہے شریع میں بھی اور اقرا اگر شری نہیں ہے طلاق دے دی ہے بیوی بی کی طرف نسبت کرتے ہوئے چاہے لکھ کر چاہے زبان سے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی اب یہ کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے تو وہ طلاق کس طریقے سے دے گا تو گونگے کے لیے طلاق دینے کی صورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ اگر گونگا شخص لکھنا جانتا ہے تو اس صورت میں اس کی طلاق لکھ کر ہوگی اشارے سے طلاق نہیں ہوگی اور اگر یہ گونگا شخص لکھنا نہیں جانتا ہے تو اس صورت میں اشارے سے اگر یہ طلاق دیتا ہے تو اشارے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سنی سنی کے اوپر رہ جائیں کہ کیا طلاق کے لیے عورت کا سامنے ہونا ضروری ہے بہت ساری صورتیں ایسی آتی ہیں کہ شوہر طلاق دے کے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے لیکن عورت تو وہاں پہ موجود نہیں تھی یا عورت موجود ہے تو کیا عورت کا سننا شرط ہے طلاق کے الفاظ تو پہلی صورت میں کہ عورت کا موجود ہونا یہ طلاق دینے کے لیے ضروری نہیں ہے طلاق دینے کے لیے شوہر کا طلاق کا تلفظ کرنا ضروری ہے طلاق کے الفاظ کی ادائیگی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے تو اس صورت میں اور وہ بھی اتنی الفاظ کے ساتھ کہ یہ خود اس کے اپنے کان سن لیں جس طرح نماز میں تراغ کے بارے ہم بولتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سن لیں تو اگر کسی شخص نے اتنی آواز سے اپنی بیوی کی طرف طلاق کی نسبت کرتے ہوئے طلاق دی کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ گئی اگر شور شرابہ وغیرہ تھا اگر یہ نہ ہوتا تو پہنچ جاتی تو اس صورت میں عورت بیوی سامنے موجود ہے یا موجود نہیں ہے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی یہاں تک کہ اگر شوہر نے بند کمرے میں اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دے دی کوئی سننے والا موجود نہیں ہے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا موجود ہونا شرط نہیں ہے ہاں مرد کا طلاق کے الفاظ ادا کرنا شرط ہے اور اتنی الفاظ سے کہ خود اپنے کان سن لیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نکاح کے وقت جس طرح گواہ ضروری ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو کوئی گواہ تو موجود نہیں تھا ہم نے طلاق دی ہے تو کیا گواہ کا موجود ہونا بھی شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے جس طرح عورت کا موجود ہونا شرط نہیں ہے اسی طرح کسی قسم کے گواہ کا بھی موجود ہونا شرط نہیں ہے اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے مرد نے اکیلے تنہا طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی بیوی بی کا سننا بھی شرط نہیں ہے بیوی بی نے نہیں سنا ہے اور شوہر نے طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اب اگر کوئی غصے سے دے دے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ غصے سے ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے تو عام طور پر طلاق دینے کا سبب غصہ ہی ہوتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو غصے سے دی ہے تو ظاہر ہے کہ غصے عام طور پر طلاق کا سبب غصہ ہی ہوتا ہے کوئی خوشی سے طلاق نہیں دیتا اور نہ ہی طلاق دینے کے لیے پہلے جس طرح نکاح کا اہتمام کرتا ہے پھول اور ہار خریدے جاتے ہیں تو طلاق دینے کے لیے اس طرح کا کو کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہونا ضروری ہے کوئی بھی جے تکریم کر کے طلاق نہیں دیتا ہے طلاق کا سبب غصہ ہی ہوتا ہے اور عام طور پر, پر غصے ہی کے سبب سے طلاق دی جاتی ہے تو اگر غصے سے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی ہاں غصے کی ایک صورت ہے کہ جس میں طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن وہ صورت نادر ہے اس کا وقوع ہزاروں میں شاید کسی ایک کے ساتھ ہو ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ اگر اس قدر غصہ آیا کہ یہ جنون کی حد تک پہنچ گیا اس کی عقل سلامت نہیں رہی پاگل ہو گیا غصے میں اس کو کوئی ہوش نہیں رہا تو اس صورت میں اگر غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی لیکن یہ جو ہمارے ہاں غصہ ہوتا ہے اس کی حد یہی ہوتی ہے کہ انسان لال پیلا سرخ ہو جاتا ہے یا منہ سے جھاگ اڑنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ غصہ وہ والا غصہ نہیں ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ایسا غصہ کہ جس سے اس کی عقل زائل ہو جائے عقل جاتی رہے بہت سارے بولتے ہیں کہ مجھے اب ہی پتا تھا کہ میں نے کیا الفاظ بولے ہیں تو جب انسان غصے کی انتہائی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا الفاظ بولے ہیں لیکن عقل پھر بھی سلامت ہوتی ہے یہ اس غصے والے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی عقل سلامت نہ رہے تو اب اگر کوئی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نی جناب میری تو وہی والی صورت ہو گئی تھی تو اس کے صرف کہہ دینے سے وہ صورت نہیں ہوگی اس کے لیے ثبوت چاہیے ثبوت دو طریقے سے ہوگا کہ کوئی عادل گواہ آ کر یہ کہہ دے کہ ہاں یہ اس وقت ایسی غصے کی کنڈیشن میں تھا حالت میں تھا کہ اس کی عقل بالکل جاتی رہے گی جاتی رہی تھی وہ بھی پھر جو مفتی صاحب ہوں گے اسے سے پوچھیں گے کہ بھئی عقل جانے سے کیا مراد ہے کیا اس نے افعال کیے تھے تو پھر اس کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا صورتحال اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اگر گواہ نہیں ہے کوئی تو پھر اس صورت میں اگر واقعی اس شخص کے بارے میں پہلے سے یہ معروف ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے اس کی عقل ذائل ہو جاتی ہے اب اگر یہ شخص عاد عادت معروف ہے, سب کو ہے گھر والوں کو رشتہ داروں کو تو اس صورت میں بھی اگر یہ اس طرح ثبوت ہو گیا تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن یہ میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ صورت انتہائی نادر ہے ہزاروں میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی غصے کی وجہ سے عقل زائل ہو جائے غصے میں اول فول بکنا یہ عقل جانے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ بولے میں تو یوں بول رہا تھا میں تو یوں بول رہا تھا تو ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ عقل جانے کی دلیل نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی نیند کی حالت میں طلاق دے دے تو نیند کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے نیند میں اپنی بیوی بی کو بول دیا طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو طلاق واقع نہیں ہو اور بعض صرف ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر فوراً تو طلاق نہیں دیتا طلاق کو معلّہ کر دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا یا فلاں کے گھر گئی فلاں عزیز کے گھر گئی یا اپنے والدین کے گھر گئی یا فلاں رشتہ دار کے گھر گئی تو تمہیں طلاق تو اس صورت میں یہ طلاق معلق ہو جاتی ہے جب وہ کام پایا جائے گا جس کے اوپر اس نے تعلیق کی ہے طلاق کو جس کام کے اوپر اس نے منحصر کیا ہے کہ اگر آپ یہ کرو گی تو یوں ہو جائے گا اب اگر عورت نے وہ کام کیا کہیں جانے سے منع کیا تھا اپنے والدین کے گھر نہیں جانا اگرچہ کہ بلا ضرورت شریف والدین کے گھر جانے سے روکنا نجائز اور گناہ ہے لیکن اگر اس نے یہ بول دیا کہ اگر والدین کے گھر گئی تو تمہیں طلاق اب اگر عورت والدین کے گھر چلی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی اب جتنی طلاقیں بولی تھی ایک بولی تھی تو ایک واقع ہو جائے گی دو بولی تھی تو دو واقع ہو جائیں گی تین بولی تھی تو تین واقع ہو جائیں گی یہ اس کو بولتے ہیں تالی طلاق یعنی طلاق کو کسی شرط کے اوپر معلّ کر دینا اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر یوں طلاق ہو جائے گی تو جو بھی اس نے طلاق بولی تھی ایک دو تین اگر وہ شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو یہ مختصرا جو ہے وہ طلاق دینے کے مختلف احوال تھے اور یہ شرائط بیان کر دی گئی عقل اور بالغ اور مجبور نہ ہو اور بعض وہ چیزیں تھی جو عوام میں مشہور ہیں کہ ان صورت میں طلاق نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ نے سنا کہ عورت کا موجود ہونا نہ ہونا سننا نہ سننا غصے کی حالت میں ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اب طلاق جن الفاظ سے دی جاتی ہے وہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں جن الفاظ ہم نے طلاق کی تاریخ یہ پڑھی ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان زوجیت کا رشتہ ہے نکاح کے ذریعے جو تعلق قائم ہوا ہے ان کو مخصوص الفاظ کے ذریعے ختم کر دینا اس رشتے کو یہ طلاق ہے تو اب وہ الفاظ کیا ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ دو طرح کے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع ہوتی ہے وہ دو طرح کے ایک وہ الفاظ ہیں کہ جن کو سری الفاظ طلاق کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ الفاظ طلاق ہیں کہ جن کو کینایا الفاظ کہا جاتا ہے سریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو طلاق ہی کے لیے استعمال ہوں غالباً کہ ان کو جب بھی بولا جائے تو ان سے مراد طلاق ہی ہو چاہے وہ کسی بھی زبان کا لفظ ہو چاہے وہ عربی کا ہو چاہے وہ اردو کا ہو چاہے وہ انگلش کا ہو چاہے وہ فارسی کا ہو چاہے وہ کسی دوسری زبان میں ہو کسی کی مقامی زبان کا لفظ ہو اگر وہ لفظ طلاق کے معنی میں اس قدر مشہور و معروف ہو گیا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو طلاق کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ لفظ ہوتا ہے لفظ صریح۔ ان سے اگر طلاق دی اب اردو میں کیا لفظ ہیں جیسے اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو اب یہ سری الفاظ ہیں تجھے طلاق ہے بیوی کو بولا تو متلقہ ہے تالک ہے تجھے طلاق دیتا ہوں چھوڑتا ہوں یہ اردو میں لفظ چھوڑنا بھی یہ سریع الفاظ طلاق میں ہے اگر بیوی کو یوں بولا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی یہ سریع الفاظ میں سے ہے اور اسی طرح آپ کی مقامی زبان میں یا کسی بھی دوسری زبان میں وہ لفظ کے جو طلاق کے لیے غالباً استعمال ہوتا ہو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے تو اس کو سریع الفاظ طلاق میں شمار کیا جاتا ہے اب الفاظ اگر سریع الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا اگر سرحیح الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہے تو سری الفاظ کے ذریعے دی جانے والی طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے طلاق رجعی کہلاتی ہے طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طلاق ہے کہ جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے شوہر چاہے تو اسی رشتے کو برقرار رکھ سکتا ہے اس میں شرط یہ ہے رجوع کرنے کے لیے جبکہ ایک یا دو طلاق دی ہے سری الفاظ طلاق بولے ہیں جیسے کسی نے اپنی بیوی کو بولا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو اب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں یہ سری الفاظ طلاق ہے اب اس کا حکم یہ کہ ایک طلاق کے رجیوا واقع ہو جائے گی اگر ایک بولی ہے تو ایک دو بولی ہیں تو دو اور تین بولی ہیں تو تین اگر یوں بول دیا کہ ایک طلاق دیتا ہوں دو ایک اگر یوں بول دیا دو طلاقیں دیتا ہوں تو دو طلاق رضی اور اگر یوں بول دیا تین طلاقیں دیتا ہوں تو تین طلاق رجی واقع ہوں گی اب جو رضی کیوں کے رضی کیوں, کیوں کیونکہ یہ سری الفاظ طلاق ہیں تو سری الفاظ کے ذریعے جب بھی طلاق واقع ہوگی وہ طلاق رضی ہوگی لیکن رجوع کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک یا دھئی درد کے اندر اندر اور تین طلاقیں دی ہیں تو اب معاملہ ختم ہو چکا ہے اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے اسی پہلا نکاح برقرار رہے اب کوئی صورت نہیں ہے تو یہ سری الفاظ کے ساتھ جب بھی طلاق دی جائے گی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ تو سری الفاظ ہیں لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے طلاق کے الفاظ کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور بہت سارے بولتے بھی ہیں کہ ہم نے طلاق تھوڑی بولا تھا تو سے ہم تو طلاق بولا تھا تا سے بولا تھا طلاق دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں یا آخر میں غین لگا دی طلاق طلاق دیتا ہوں یا آخر میں کاف لگا دیا تھا میں نے آ بولتے ہیں کہ میں نے کاف لگا دیا طلاق دیتا ہوں تو اگر طلاق کے الفاظ کو اس طرح بگاڑ دیا تو کیا ان سے بھی طلاق واقع ہوگی تو جی ہاں یہ بھی سرحیح الفاظ طلاق میں سے ہیں ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی یہ سمجھنا چاہیے طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اس... یہ سمجھنا چاہیے طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اس میں مانا جاننے نہ جاننے کا کوئی اعتبار نہیں کوئی یہ بولے کہ طلاق کا مطلب تو جو ہے وہ ازدواجی رشتے کو ختم کرنا ہوتا ہے میں نے تو طلاق بولا تھا طاس اور اس کا مطلب یہ ہے تو اس کے اس معنی اور مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اور اس میں عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں عالم اس اعتبار سے کہ وہ جانتا ہے کہ طلاق کا مطلب تو یہ ہے کہ رشتہ ازدواجیت کو ختم کرنا ہے اور طلاق کا بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں طلاق اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر وہ بھی بولے گا تو دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی تو طلاق کے الفاظ کو بگاڑنا ان کو اصطلاحی زبان میں الفاظ مصحفہ کہتے ہیں مصحفہ یعنی طلاق کے الفاظ کو بگاڑ دیا گیا ہے تو ان کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جائے گی ہاں طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولا ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں طلاق نہیں ہوگی وہ صورت یہ ہے کہ پہلے سے شرعی گواہوں کو بتا دیا لوگوں کو بتا دیا جو وہاں موجود تھے کہ میں طلاق کے لفظ کو بگاڑ کر بولوں گا اور یوں بولوں گا اور پھر ویسے بگاڑ کر ہی بولا اور میری میرا مقصود طلاق دینا نہیں بلکہ بیوی بی کو ڈرانا دھمکانا ہے تو اس صورت میں اگر یہ طلاق کا لفظ بگاڑ کر بولا تو طلاق واقع نہیں ہوگی یہ صورت یاد رکھنے والی ہے جب کہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا اور پھر لفظ بھی بیوی بگڑا ہوا بولے اور اگر بہت سارے لوگ یوں ہیں کہ بیوی بی کو طلاق دے کر آ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم نے تو ڈرانے کے لیے بولا تھا اگر لفظ طلاق بولا چاہے ڈرانے کے لیے بولا چاہے بغیر ڈرانے کے لیے بولا بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر طلاق کے لفظ کو بگاڑ کر بولا اور پہلے سے گواہ قائم کر لیے تھے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ کہ وہ بگڑا ہوا لفظ بولا اور یہ جو سرحیح الفاظ طلاق ہیں ان میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نیت کرے یا نہ کرے طلاق دینے کی نیت سے بولے یا نہ بولے اس سے آمدن یعنی جان بوجھ کر نکلے ہیں یا ساون نکلے ہیں بھول کر نکلے ہیں مثلا پانی مانگنا چاہتا تھا بیوی بی سے بیوی بی کو یہ بولنا چاہتا تھا کہ پانی لو اور بول دیا تمہیں طلاق یا یہ بول دیا تو یہ طلاق دیتا ہوں تو اب بولنا کچھ چاہتا تھا نکلے طلاق کے الفاظ بیوی بی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ سری طلاق کے الفاظ ہیں ان میں نیت کا کوئی دخل نہیں نیت ہو یا نہ ہو جب صحیح الفاظ طلاق بولیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور ایک طلاق دی ہے تو طلاق ایک طلاق رجی اور دو طلاقیں دی ہیں تو دو طلاق رضی اور دو تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے اور دو کے بعد اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے طلاق بدہ دی تین تو پھر اس نے جب اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے تو شریعت نے بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے اس صورت میں کوئی رجوع نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سری الفاظ طلاق کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ سری الفاظ طلاق یہ ہیں ان کا حکم بھی سنا اور ان کو بگاڑنے کا حکم بھی آپ نے سنا یہ آمدن ہوں جان بوجھ کر ہوں بھولے سے ہوں بار صورت ان میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق کے دوسرے الفاظ وہ ہیں الفاظ کی نایا الفاظ نیا یعنی جو زہری معنی کے اعتبار سے تو طلاق کے معنی میں نہ ہوں لیکن اس میں طلاق کے معنی کا احتمال موجود ہو یعنی اگر زہری لفظ کو دیکھیں تو وہ طلاق کے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا جیسے فرض کیا لفظ جا ہے عورت کو بولو جاؤ کھڑی ہو جاؤ چلی جاؤ دفاع ہو جاؤ اٹھ جاؤ نکل جاؤ یہ الفاظ طلاق کے لیے نہیں ہے حقیقت میں یہ اور معنی پر دلالت کریں لیکن ان الفاظ میں طلاق کا بھی معنی پایا جا رہا ہے وہ کس طرح جیسے عورت کو بولا جا اٹھ کھڑی ہو نکل جاؤ دفاع ہو جاؤ اب فرض کیا دفاع ہو جاؤ اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ مجھے غصہ نہیں دلاؤ یہاں سے چلی جاؤ دفاع ہو جاؤ یہ ایک مطلب ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کنایاتن جو اس کے ضمیر میں اس کا معنی چھپا ہوا ہے وہ گویا یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اب نکل جاؤ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اب دفاع ہو جاؤ یہ جو طلاق والا معنی ہے یہ معنی پایا جا رہا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ نیت کرے گا طلاق کی اس لفظ کے ساتھ تو کنایہ کے کی الفاظ میں حکم بتاتا ہوں ابھی آپ کو صرف مثال دی ہے کہ کنایا وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا زہری معنی طلاق والا نہیں ہوتا لیکن اس میں دوسرا معنی طلاق والا بھی ہوتا ہے طلاق کا احتمال بھی ہوتا ہے ان الفاظ کو الفاظ کنایا بولتے ہیں اب ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے ان کنایا کے الفاظ کے لیے طلاق واقع ہونے کے لیے ان طلاق کے ساتھ یا تو نیت کا ہونا ضروری ہے یا دلالت حال دلالت حال سے مراد یہ ہے کوئی, کوئی ایسا کرینا پایا جا رہا ہے واضح کرینہ کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس نے دفاع ہو جا یا نکل جا یا کوئی دوسرے الفاظ کنارے کا جو لفظ بولا ہے یہ طلاق ہی کے لیے بولا ہے جیسے فرض کیا بیوی بی نے بولا مجھے طلاق دے دو تو اس نے مطالبہ کیا مجھے طلاق دو اب اس نے جواب میں ایسا لفظ بولا فرض کیا بولا دفاع ہو جاؤ بطور مثال اس نے بولا دفاع ہو جاؤ تو اب یہاں پہ كرینا پایا جا رہا ہے كہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور اس نے طلاق کے مطالبے کے اوپر اس کو بولا دفاع ہو جاؤ اب یہاں پہ نیت کی ضرورت نہیں ہے نیت خود بخود متعین ہے اس کے الفاظ ہی کے ذریعے کیونکہ بیوی بی کا طلاق کا مطالبہ کرنا اور مطالبے کے اوپر اس کا یہ کہنا کہ اپنا سامان باندھ کر چلی جاؤ تو اس طرح کے الفاظ بولے تو اب اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی تو کنایا سے طلاق واقع ہونے کے لیے دو چیزوں کا دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے بعض الفاظ میں نیت ضروری ہوتی ہے بعض میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے دلالت حال یا قرینہ یعنی کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے وہی وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ بولا گیا ہے یہ طلاق ہی کے لیے بولا گیا ہے اب طلاق کے الفاظ کنایا کے الفاظ بہت زیادہ ہیں باہر شریعت میں ایک سو بیس سے زائد الفاظ بیان کیے گئے ہیں لہٰذا ہر شوہر کو یہ پڑھنا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے الفاظ کنایا کے کی ہیں کہ بعض اوقات کنایا کے الفاظ کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ میں نیت کروں گا تو ہوگی نا تو بعض اوقات نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے وہ الفاظ بول دیئے تو طلاق واقع ہو جائے گی اب جو کنایا کے الفاظ ہوتے ہیں یہ تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کرائے کے الفاظ تین طرح کے ہوتے ہیں یہ مختصراً بتا رہا ہوں اور تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ان کا ایک خاکہ بیٹھ جائے ورنہ ان کا حقیقی حکم تو آپ کو دارالفتائی میں آ کر معلوم ہوگا کسی مفتی کے پاس جانا پڑے گا اسی سے پتہ چلے گا لیکن اس کا آپ کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو کرایہ میں تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ایک وہ ہو الفاظ ہوتے ہیں جن میں جواب اور رد ان کو بولتے ہیں یعنی یہ جواب کا بھی احتمال رکھتا ہے جواب کس بات کا عورت نے بولا طلاق دو اس نے وہ الفاظ بولے جیسے اس نے بولا نکل جا اب یہ نکل جا عورت کے طلاق کے سوال کا بھی جواب ہو سکتا ہے طلاق دے دی نکل جا اور یہ نکل جا عورت کے اس مطالبے کو رد کرنے کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ عورت نے بولا طلاق دو اس نے بولا نکل جاؤ یہ بات نہیں کرو یہاں سے چلی جاؤ تو اب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نکل جا یا نکل نکل جا یا صرف جا یا اٹھ کھڑی ہو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں جواب بھی ہے اور رد بھی ہے یعنی دونوں چیزوں کا احتمال رکھتے ہیں جواب اس اعتبار سے ہے کہ عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا اس نے نیت کرتے ہوئے طلاق کی یہ بولا کہ نکل جاؤ تو میں نے تمہیں طلاق دے دی نکل جاؤ تو یہ جواب کا اہتمام ہوگیا اور رد اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ یہاں یہ اس عورت کے مطالبے کو رد کر رہا ہے کہ بھئی اس طرح کی بات نہیں کرو یہاں سے چلی جاؤ تو ان کو بولتے ہیں جواب اور رد اور دوسرے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو جواب اور سب سب کا مطلب ہے ڈان ڈپٹ کرنا گالی دل جس میں جواب کا بھی احتمال ہوتا ہے اور سب کا یعنی ڈان ڈپٹ اور گالی وغیرہ کا بھی احتمال ہوتا ہے جیسے عورت نے مطالبہ کیا کہ طلاق دو مجھے اس نے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو مجھ سے جدا ہے اب اس لیے دو چیزیں پی جا ہے جواب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی تو مجھ سے جدا ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اس بات کا جواب اس کے رد کر جو ہے وہ سب گالی دے رہا ہے کہ تو ایسی بری ہے کہ تو مجھ سے جدا ہی ہو جائے یہاں سے نکل جائے تو بہتر ہے یہاں طلاق کی نیت نہیں کر رہا بلکہ اس کو ڈپٹ کر رہا ہے کہ تو ایسی گندی ہے عورت ہے کہ یہاں سے نکل جائے تو بہتر ہے اور ایک اعتمال اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے اب تم اسے جدا ہے اور تیسرے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو صرف جواب بنتے ہیں ان میں نہ تو رد ہوتا ہے نہ سب ہوتا ہے صرف جواب ہوتا ہے عورت نے بولا طلاق دو اس نے بولا جاؤ عدت گزارو اب اس میں صرف اس نے عورت کے سوال کا جواب دیا ہے نہ اس کی بات کو رد کیا ہے عزت گزاروں میں کوئی رد نہیں ہے اور نہ کوئی گالی ہے اب یہ الفاظ تین طرح کے الفاظ اس طرح کنایا میں ہوتے ہیں اور یہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں تو بولنے کی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے نیت یا دلالت حال یہ جو اس کے دو حکم بیان کیے گئے ہیں ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے بولے کس حالت میں ہیں یہ الفاظ جیسے ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے دونوں حالت رضا ہے اس کو بولتے ہیں ویسے نارمل حالت ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی طلاق کا ذکر ہے اس نے اپنی بیوی بی کو بولا اٹھ کھڑی ہو یہاں سے اور اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے ویسے بولے ہیں جیسے کوئی طلاق واقع نہیں ہو تو اگر حالت رضا ہے تو یہ جو پہلی قسم کے الفاظ ہیں یہ دوسری قسم کے الفاظ ہے تیسری قسم کے الفاظ ان تمام الفاظ میں حالت رضا یعنی نہ طلاق کا ذکر ہے نہ غصہ ہے کچھ بھی نہیں ہے نارمل حالت میں چاہے کوئی سا بھی کنارے کا لفظ ہو یہ جواب اور رد ہو جواب و سب ہو چاہے جواب ہو اگر نارمل حالت ہے تو نیت کا ہونا ضروری ہے اگر نیت طلاق کی نیت سے کہے گا تو طلاق واقع ہوگی ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگا تو کہ یہ جو کنایہ کے الفاظ ہیں یہ بھی تین طرح کے ہیں اور بندے کی حالتیں طلاق دیتے وقت کی حالت بھی تین طرح کی ہوتی ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت رضا ہے حالت رضا میں کنایہ کا کوئی سا بھی لفظ بولا ایک سو بیس یا ایک سو تیس جتنے بھی الفاظ ہیں اور اس میں طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اب ان حالت رضا میں نایا سے طلاق واقع ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہے نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اگر کسی نے کوئی نارمل حالت میں بول دیا تو اب وہ مفتی سے معلوم کرے گا مفتی اس کی نیت کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کی نیت تھی یا نہیں اور کسم کے ساتھ اس کی نیت سے نیت کے بارے میں پوچھے گا قسم اٹھا کر کہو کہ تمہاری طلاق کی نیت نہیں تھی تم نے ویسے ہی کہیں تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اور دوسری صورت ہوتی ہے حالت غضب یعنی غصے والی حالت غصے والی حالت تو غصے والی حالت میں جو کنایا کے تین طرح کے الفاظ ہیں اب یہ الفاظ ہر شخص کیاس نہیں کر سکتا جواب اس میں رد جواب سب یا صرف جواب نہیں ڈھونڈ سکتا یہ مفتی کا کام ہے وہ دیکھے گا کہ اس نے لفظ کون سا بولا ہے اس نے جواب اور رد والا بولا ہے جواب اور سب والا بولا ہے یا جواب بولا ہے پہلے تو وہ لفظ کو دیکھے گا پھر اس کی حالت پوچھے گا حالت کون سی تھی تو اب اگر اس کی حالت تھی غصے والی اس نے پہلی قسم کا یہ والا لفظ بولے ان میں سے جو تعلق رکھتے ہیں یا ان میں سے جو تعلق رکھتے ہیں اور نیت طلاق کی نہیں تھی غصے میں بول دیے بغیر نیت تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر حالت غصے میں یہ تیسری قسم والا لفظ بولا تو بغیر طلاق کی نیت کے طلاق واقع ہو جائے گا تو یہ اب اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعین مفتی کرے گا کہ لفظ کون سا ہے یہ پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے دوسری سے رکھتا ہے تیسری سے رکھتا ہے پھر حالت کون سی ہے پھر وہ لفظ اور حالت کو دیکھتے ہوئے حکم بتائے گا اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مذاکرہ طلاق اس کو بولتے ہیں یعنی عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے یا پہلے اس نے طلاق دی ہے اپنی بیوی بی کو بولا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس نے لفظ بولا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ لفظ کون سا اس قسم سے تعلق رکھتا تھا اس قسم سے تعلق رکھتا تھا یا اس قسم سے تعلق رکھتا تھا اگر پہلی قسم ہوگی تو تین وہ حالتوں میں چاہے حالت رضا ہو غضب ہو مذاکرہ ہو اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور اگر آخری صورت میں جب طلاق کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت طلاق دیئے تو ان دو صورتوں میں یہ جو آخری دو صورتیں ہیں بغیر طلاق کی نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ الفاظ ان قسموں سے تعلق رکھتے ہو تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا تو اب اس کو اگر آسان کر کے بولا جائے تو یوں بولا جائے گا کہ کنایا کے الفاظ ایک سو بیس سے بھی زائد ذکر کیے ہیں صدر شریعہ علیہ نے بہار شریعت میں لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اور حالتیں بھی بندے کی تین ہوتی ہیں کہ جس میں وہ لفظ بولے گا یا تو حالت رضا میں بولے گا یا غزب میں بولے گا یا طلاق کے ذکر کے وقت بولے گا اب اس کو پھر ان صورتوں میں دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور یہ پرکھے گا وہی شخص کہ جو اس کا علم رکھتا ہے تو لہذا جس کے ساتھ اس طرح کی صورت درپیش ہو تو وہ دارالافتاح سے رجوع کر کے اپنی خاص صورت بتا کر جو اس سے درپیش ہے اس کے بارے میں اپنا حکم شریع معلوم کر سکتا ہے لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جس طرح لفظ طلاق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اسی طرح یہ کنایا کے الفاظ جو اتنی تعداد میں موجود ہیں ان سے بھی بعض اوقات نیت کے ساتھ اور بعض اوقات بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا ہے طلاق کیسے ہو گئی ہے میں نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا ہے اور پھر بعض اوقات یہ وہ رہا ہے کہ میری نیت تو نہیں تھی جو حکم بتانے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں نیت کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی اور اگر موقع ملا ایسا تھا نیت تھی نہیں اگرچہ صحیح الفاظ طلاق نہیں کنایا کے الفاظ ہے طلاق واقع ہو جائے گی اور جو کنایا کے الفاظ کنائی کے ذریعے طلاق واقع ہوگی یہ تو ہم نے کہا کہ سریح کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی طلاق رجی اور جو کینایا کے الفاظ کے ذریعے طلاق واقع ہوگی یہ طلاق بائن ہوتی ہے طلاق بائن طلاق الفاظ سریح کے ذریعے طلاق رجی واقع ہوتی ہے کنایا کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوتی ہے رجی کا آپ کو بتا دیا کہ رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ پہلے والا نکاح دوبارہ سے جڑ جاتا ہے اور بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کنایا کے الفاظ بولے ہیں اور نیت تھی یا کرینہ ایسا تھا کہ جس سے طلاق سمجھی جا رہی ہے تو طلاق کا وہ لفظ بولتے ہی اسی وقت نکاح ختم ہو جائے گا اسی وقت نکاح ختم اب اگر یہ دوبارہ میاں بیوی بی ہونا چاہتے ہیں تو ان کو از سر نو نکاح کرنا پڑے گا رجوع الفاظ کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا اور بغیر نکاح کیے رجوع نہیں ہو سکتا ہے اب یہ جو نیا نکاح ہے یہ عدت میں بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو اب سرح الفاظ طلاق اور کنایہ الفاظ طلاق تو سرحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو طلاق ہی کے لیے ہوں اور کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دو معنی رکھتا ہوں ان میں ایک معنی طلاق والا بھی ہو اب ان سے جو طلاق واقع ہوتی ہے اس میں فرق ہو گیا سرحد سے طلاق رجی واقع ہوئی اور کنایہ سے طلاق بین بین کا مطلب ہے جدا ڈالنے والی جدا کر دینے والی تو کنایہ کے الفاظ کے ذریعے جو طلاق واقع ہوگی وہ جد ہی ڈال دے گی اسی وقت نکاح ختم کر دے گی اور اب رجوع کرنا ہے تو عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے نکاح نئے نکاح کے ذریعے الفاظ کے ذریعے رجوع نہیں ہوگا بعض کنارے کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جن میں نیت کی اصلاً حاجت نہیں ہوتی ہے وہ الفاظ بولے تو ان سے طلاق بہن کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ بھی طلاق ہو گئی ہے حالت کیسی تھی حالت رضا میں بولے ہیں غزہ میں بولے ہیں طلاق کا ذکر تھا یا نہیں جیسے لفظ حرام ہے اپنی بیوی بی کو بولا تو مجھ پر حرام ہے یہ الفاظ بولتے ہی اب کوئی سی بھی حالت ہو خوشی میں بولے ہیں غمی میں بولے ہیں غصے میں بولے ہیں یا طلاق کا ذکر تھا کوئی بھی حالت ہو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن ایک طلاق بینا واقع ہو ہوگی طلاق کے واقع ہوگی لفظ حرام میں نیت کی ضرورت نہیں ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے لفظ حرام بولتے ہی اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہی اسی وقت طلاق واقع ہوگی لیکن طلاق بائنا واقع ہوگی اور بعض طلاق رجی کے بھی وہ الفاظ ہوتے ہیں ہم نے یہ بولا نا کہ سری الفاظ طلاق بولے تو طلاق رجی واقع ہوتی ہے لیکن بعض اوقات سری الفاظ بھی اس طرح بولے جاتے ہیں کہ جن سے طلاق بہنا واقع ہو جاتی ہیں جیسے لفظ تو سری بولا طلاق کا لیکن اس کے ساتھ کوئی اور وصف لگا دیا جیسے جل کر بولا کہ تجل جو ہے وہ اس مقام جتنی طلاق یا یہ بولا تمہیں پہاڑ جتنی طلاق اب طلاق کے ساتھ اگر ایسا کوئی شدید وصف لگا دیا صفت لگا دی تو یہ جو طلاق سری ہے اس کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق ان الفاظ کے ذریعے طلاق رجی نہیں بلکہ طلاق بینا ہوگی ان سے بھی اسی وقت نکاح کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اسی طریقے سے یہ جو ہم نے پڑھی ہے کہ سری الفاظ طلاق سے ایک طلاق رجی واقع ہوتی ہے یہ اس عورت کا حکم ہے کہ جس سے نکاح کرنے کے بعد رخصتی ہو چکی ہے قربت ہو چکی ہے جس سے قربت نہیں ہوئی ہے صرف نکاح ہوا ہے رختی نہیں ہوئی ہے اس کو اگر ایک لفظ طلاق بھی بولے گا تو اس سے طلاق بین واقع ہو جائے گی طلاق بین اور یہ طلاق رجی اس عورت کے لیے ہے کہ جس سے قربت ہو چکی ہو اس کو اگر بولے گا تو طلاق رجی واقع ہوگی تو اب یہ میں ارض کر رہا تھا کہ طلاق کے الفاظ کے ساتھ اگر کوئی وقف لگا دیا شدت والا وقف جس وصف سے یہ پتہ چلے کہ شدت ہے لمبی چوڑی طلاق پہاڑ جتنی طلاق تمہیں پورے گھر جتنی طلاق یہاں سے لے کر وہاں تک کی طلاق تو یہ اگرچہ لفظ طلاق ہے لیکن یہ جو وصف لگا رہا ہے اس وصف کی وجہ سے یہ طلاق کے رضی تلاقہ ہو جائے گی تو صریح کنایا کے ذریعے طلاق کے ہوتی ہے اور شریح کے ذریعے بھی طلاق بہنا ہوتی ہے جب کہ الفاظ طلاق کے ساتھ ایسا وقف لگا دے کہ جس میں شدت پہ جا رہی ہو یا ایسی عورت کو طلاق دے کہ جس سے قربت نہیں ہوئی ہو تو اگر اگرچہ سری الفاظ طلاق کے ساتھ طلاق دے گا طلاق واقع ہوگی اور یہ طلاق بائنا ہوگی اور طلاق بائینہ کا حکم ابھی آپ نے سن لیا کہ بائنا کے لیے نکاح اسی وقت وہ بیا کا مطلب ہے جدا کرنے والی نکاح کو یہ جدا کر دے گی ختم کر دے گی اب اگر رجوع کرنا ہے تو عدت میں یا عدت کے بعد نکاح کے ذریعے نکاح کر کے رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح رجوع نہیں ہوگا طلاق کے میں یہ بھی اس صورت میں کہ جب ایک طلاق کے دی ہو اور اگر تین طلاق دی ہیں ایک ساتھ تو یہ ایسی بینا ہے کہ اس کا نہ عدت میں اضالہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد وہی پہلے والا نکاح برقرار ہو سکتا ہے پھر اس کے اضالے کا پروسیس لمبا چوڑا ہے تو یہ با اعتبار الفاظ طلاق کی آپ نے دو قسمیں پڑھی ہیں شریع اور کینایا تو یہ طلاق کا ایک مختصر جو ہے وہ تعارف تھا اس کو یاد رکھنا چاہیے طلاق کے الفاظ کے اوپر خصوصی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اب اگر طلاق دے دیے تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا اب اگر ازالہ کرنا چاہتا ہے تو ازالہ کیسے ہوگا تو طلاق کا ازالہ اگر طلاق رجیع دی ہے تو یہ رجوع کے ذریعے سے ہوگا طلاق کا ازالہ کس کے ذریعے سے ہوگا رجوع کے ذریعے ہوگا اگر ایک طلاق کے رجی دی ہے ایک طلاق کے رجی دی ہے یا دو طلاق کے رجی دی ہی ہیں اور عدت کے اندر اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع ہو سکتا ہے اب رجوع کے لیے کیا کرنا پڑے گا رجوع کے لیے الفاظ بولنے پڑیں گے رجوع والے وہ کیا الفاظ ہیں یہ بھی رجوع کے بھی دو طرح کے الفاظ ہیں ایک وہ الفاظ ہیں کہ جو سری ہیں جن سے بغیر نیت جو ہے وہ رجوع ہو جائے گا جیسے بیوی کو بولا کہ میں نے تجھے واپس اپنے نکاح میں لیا ایک طلاق رجی دی ہے اب یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ بطور میاں بیوی رہیں تو اب کس طریقے سے ہو سکتا ہے ایک دی ہے دو دی ہے تو بیوی کو صرف اتنا بولنا ہوگا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لیتا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں تو اس صورت میں رجوع ہو جائے گا یا رجوع کی نیت سے بولا کہ تمہاری جس طرح حیثیت اس گھر میں پہلے تھی اب بھی وہی ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا رجوع ہوگا اس کو بولتے ہیں قول کے ذریعے رجوع قول کے ذریعے یعنی بول کر رجوع اور فیل کے ذریعے بھی رجوع ہوتا ہے اگر قربت کر لی اور شہوت کے ساتھ عورت کو بوسہ دے دیا تو بھی رجوع ہو جائے گا تو بھی رجوع ہو جائے گا تو اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے اور عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی تو کیا عورت کا راضی ہونا ضروری ہے اگر ایک تلا کے رجید ہے یا دو تلا کے رجید ہیں تو اس میں رجوع کے لیے عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے راضی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شوہر کا اتنا بول دینا کہ میں رجوع کرتا ہوں میں تمہیں نکاح میں واپس لیتا ہوں رجوع ہو گیا اور عورت بدستور پہلے نکاح میں واپس آ گئی ہے اور سنت یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ الفاظ کہے گواہ کا موجود ہونا شرط نہیں ہے رجوع کے لیے لیکن بہتر یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ بولے کہ میں اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لیتا ہوں تو یہ رجوع ہو جائے گا اور پھر جب اس نے رجوع اور عورت کا یہاں سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے سننا بھی ضروری نہیں ہے موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور اگر اس نے طلاق دینے کے بعد طلاق رضیویں عورت سے رجوع کر لیا تو اب عورت کو اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ عورت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے طلاق دے دیے جب اس کی عدت گزر جائے گی تو کہیں وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اگر اس کو یہ بتا دے گا کہ میں عزت کے اندر رجوع کر چکا ہوں تو اب اس کا کسی اور کے لیے اور کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر عورت کو پتہ نہیں ہے عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا اور اس نے نکاح کر لیا کسی اور کے ساتھ اور اگر یہ رجوع کر چکا تھا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوا لیکن عورت کے لیے اذیت کا بحث ہے تو اس لیے چاہیے کہ جب رجوع کرے تو عورت کو بھی اس کی اطلاع کر دے کہ میں طلاق دینے کے بعد طلاق سے رجوع کر چکا ہوں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر کرے اگر عدت گزر گئی تو اب وہ بھلے ایک طلاق دی ہے بھلے دو طلاقیں دی ہیں عدت گزر گئی اب یہ طلاق رضی بھی طلاق بہنا ہو گئی اب نکاح ختم ہو گیا اب عدت کے بعد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو الفاظ کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ اثر نو نکاح کرنے کے ذریعے رجوع ہوگا اور یہ جو طلاق رضی ہم پڑھ رہے ہیں رجوع بار بار بول رہے ہیں یہ رجوع اس وقت ہے کہ جب طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کرے تو رجوع ہوگا عدت کے بعد الفاظ کے ذریعے رجوع نہیں ہوگا بلکہ عدت اگر گزر گئی ایک طلاق تھی دو طلاق تھی تو اس صورت میں نکاح ختم دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ایسے جیسے طلاق بینا میں کرنا پڑتا ہے اور طلاق کے بہنہ میں رجوع کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد جو ہے وہ اگر ایک طلاق بہنا ہے یا دو طلاق کے بہنا ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے نکاح کے ذریعے اور طلاق کے رضی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے الفاظ کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے تو یہ طلاق کے جو ہے وہ مختصر سے مسائل تھے جو آپ نے سنے ہیں لیکن یہ طلاق کے مختصر ہی مسائل ہیں بالکل جو ہے وہ شارٹ شارٹ بیان کیا گیا ہے ورنہ حقیقی طور پر جو طلاق کا چیپٹر ہے وہ بہت وسیع ہے اور ہر شخص کو جو نکاح والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ طلاق کے مسائل پڑھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے الفاظ استعمال کر چکا ہے کہ جس سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی بی کی حیثیت سے رہ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بہار شریعت کا آٹھواں حصہ جو طلاق کے مسائل کے اوپر مشتمل ہے اس کا آپ مطالعہ کیجیے مکتبۃ المدینہ سے شائع کیا گیا آٹھواں حصہ جدا بھی ملتا ہے اور بہار شریعت کے ساتھ جلد کی صورت میں ملتا ہے اور یہ دوسری جلد ہے جلد والی صورت میں تو اس کا آپ مطالعہ کریں اس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے بلکہ بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ یہ حلال اور حرام سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں طلاق کے مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی العمین وصل اللہ علی محمد ان شاء اللہ ابھی آپ آب سے بھی کچھ سوالات کا سلسلہ ہوگا اس سے پہلے کے سوالات کا سلسلہ ہو کل کا موضوع بھی ہمارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نوٹ فرما لے کل کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور وہ موضوع ہے برزخ موت سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے یہ برزت کا ہے اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کیا معاملات ہوں گے اس کے لیے باہر شریعت باہر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر اٹھانوے کا ایک سو پندرہ باہر شریعت حصہ اول صفحہ اٹھانوے تا ایک سو پندرہ کا مطالعہ یہ بہت مفید رہے گا اور جیسا کہ ابھی بھی جو ہم نے یہاں پر مدنی پھول حاصل کیے تو ہو سکے تو درجے کے بعد آگے آ کر اس چاٹ سے نقشہ حاصل کر لیں اسی کی مناسبت سے جو آپ کو کتابوں کے صفحات دیے گئے تھے اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ شاء کو علم میں مزید فائدہ بھی ہوگا اس کی مزید آپ کو تکرار بھی ہو جائے گی انشاءاللہ شاء علی الحبیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی تین طلاقیں ہوتی ہیں یا قرآن حدیث سے بھی فرمائیں ابھی میں نے سبق کے دوران یہ بیان کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی تین طلاقیں تین طلاقیں ہی ہوتی ہیں اور سبق میں آپ نے یہ بھی طریقہ سنا کہ طلاق دینے کا آسان طریقہ کیا ہے اچھا طریقہ کیا ہے کہ میں تلاق دے دوں گا آپ نے کسی کی میت کے اوپر تو کسی کو آنکھوں سے اور دھاڑے مار کر روتا ہوا دیکھا ہوگا اگرچہ دیکھ یہ جائز نہیں ہے دھاڑے مار کر رونا لیکن دارالفتاب میں بعض اوقات اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں کہ جس میں لوگ طلاق دینے کے اوپر بھی جب ایسی طلاق دے دیتے ہیں تین طلاقیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے لیے راستہ کوئی نہیں بچا تو دھاڑیں مارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی تین طلاقیں تین طلاقیں ہی ہیں اور یہ بھی بد ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تین طلاقیں نہیں دیں گے تو طلاق ہوگی ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ تین دفعہ بولیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ ہوگی نہیں آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ بھی طلاق دی تو ایک طلاق ہو گئی دو مرتبہ دی دو ہو گئیں اور تین مرتبہ دی تو تین ہو گئیں تین مرتبہ تیسری مرتبہ یا تین ایک ساتھ طلاقیں دینے میں طلاق ہو جاتی ہے اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اص طلاق و مرہ کہ طلاق وہ طلاق کہ جس میں رجوع ہو سکے وہ دو مرتبہ دینا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایہ کے طلاق اطلاق و مراتان کے طلاق دو مرتبہ دینا ہے اور اس کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو رکھے اور اگر نہیں رکھنا چاہتا فعم طلّہ اللہ نے ارشاد فرمایا فعن طلّہ کہا اگر اس نے تیسری طلاق دی یہاں طلّہ کہا یہاں جو طلّہ کہا ہے اس سے مراد تیسری طلاق ہے یہ تیسری طلاق اس طرح ہو کہ پہلے زندگی میں متفرق طور پر دو طلاقیں دے چکا ہو اور اب طلاق دے رہا ہے اور یہ تیسری طلاق اس اعتبار سے بھی ہے کہ پہلے دو دی ہیں طلاقیں کہ یوں بولا ہے اپنی بیوی کو میں تو یہ طلاق دیتا ہوں میں تو یہ طلاق دیتا ہوں تو قرآن فرماتا ہے کہ دو مرتبہ طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے لیکن فعن طلح کہا اگر اس نے تیسری طلاق دے دی چاہے پہلے دو دے چکا ہے متفرق طور پر یا ایک ساتھ دی ہے اور پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی ہے یا ایک ہی لفظ کے ذریعے تینوں طلاقیں دے دی ہیں یوں بولا ہے اپنی بیوی بی کو کسی نے کہ میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فعن طلّہ کہا اگر اس نے تیسری طلاق دی فلاں تحل الحو تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی ممبادو حقا تن کے حسو غیرہ جب تک کہ یہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے تو یہاں فعن طلّہ کا سے مراد تیسری طلاق ہے اور مفسرین نے لکھا تفسیر ساوی میں ہے فعن طلّہ کا حا ائی تلقاطََ یہاں ان طلّہ کا حام تلقاتن صالسن یعنی تیسری طلاق مراد ہے واقع اسنطن فی مراتین او مراتین فی مراتے ہیں اور مر چاہے وہ دو طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں یا دو طلاقیں پہلے علیحدہ علیحدہ دے چکا ہے اب یہ جو تیسری طلاق دی ہے یہ دو طلاقیں ایک ساتھ بھی دی ہیں اب تیسری طلاق دے رہا ہے تو اس صورت میں شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک یہ بیوی کسی اور سے نکاح نہ کر لے تو پرانے پاک کے مطابق جب تیسری طلاق دے دی جائے چاہے وہ ایک ساتھ ہو چاہے جدا جدا ہوں تو عورت حرام ہو جاتی ہے اور احادیث پاک میں بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بن سے کیسے کہا مجھے اپنی طلاق کا واقعہ بیان کر تو کہنے لگی میرے شوہر نے یمن جاتے ہوئے مجھے تین طلاقیں بیک وقت دے دی یہ سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستا یعنی حدیث کی جو چھ مشہور کتابیں ہیں صحیح, یہ ماجہ ان میں سے ایک ہے اس کی روایت ہے کہ یہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے یمن جاتے ہوئے مجھے تین طلاقیں بیک وقت دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا لہذا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دی جانے والے تین طلاقیں ایک ہیں اور ان کا یہ گمان حدیث کے خلاف ہے مزید آپ سنیے کہ سنن ابی دعود میں یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے امام مجاہد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا ایک شخص آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں یہ مجاہد حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن کچھ دیر خاموش رہے تو میں نے خیال کیا کہ شاید ابن عباس ساحل کو بیوی واپس کر دیں گے مراد یہ ہے کہ یہ حکم دے دیں گے کہ ابھی نکاح برقرار ہے تم رجوع کر سکتے ہو یہ حضرت ابن عباس کی خاموشی سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا تو کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ بیوی کو طلاق دیتے ہوئے حماقت سے کام لیتے ہیں اور پھر اے ابن عباس اے ابن عباس آپ نے یہ بطور تاریخ کا کہ حماقت سے طلاق دے دی اور پھر آ کر کہتے ہیں اے ابن عباس اے ابن عباس مسئلہ بتاؤ ہمیں فرمایا کہ اے ابن, اے ابن عباس اے ابن عباس کہتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور تو نے اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی کی لہذا میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا تیری بیوی تجھ سے لا تعلق ہو چکی ہے ابھی آپ نے سنا ہے کہ تین طلاقیں دینا ایک ہی وقت میں یہ طلاق بدات ہے اللہ تعالیٰ کی نا گناہ ہے ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی رعایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی نکال دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ ایک طلاق دو دو طلاق دو جو قرآن میں حکم ہے کہ الطالح کو مراتان اس کے بعد رجوع ہے اور اب تو نے تیسری طلاق دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اب مجھ سے کیا پوچھتا ہے جب تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالی نے تیلی راستہ بھی کوئی نہیں رکھتا ہے اور اسی طرح حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی جیسے جوش میں آ لوگ بول دیتے ہیں جاؤ تمہیں ایک ہزار طلاق ہزار طلاق ہیں تمہیں دو سو طلاقیں ہیں تو فرمایا کہ اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے دی تو حضرت عبادہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسئلہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین طلاقوں سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی باوجود یہ کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دے کر اللہ تعالی کی نافرمانی کی یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی تو ہوئی ہے اور اس کا گناہ بھی ہوا ہے اور اس طرح دینا بھی گناہ ہے لیکن طلاق واقع ہو چکی ہے اور اسی طرح یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دی جی جانے والی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اس میں امام شافی امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام مالک کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کے نزدیک ایک ہی وقت میں دی جی جانے والی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اس کے اوپر تمام آئمہ کا اجماع ہے سید اعلی حضرت نے پتاوا رضویہ میں نقل فرمایا ہے کہ ایک جلسے میں یعنی ایک ہی نشست میں تین طلاقے ہو جانے پر جمہور صحابہ اور تابعین اربع رضی اللہ تعالی کا اجماع ہے یعنی یہ صحابہ کا بھی اجماعی مسئلہ ہے صحابہ کا بھی اس کے اوپر اجماع تھا جمہور صحابہ کا تابعین کے بھی اس کے اوپر اجماع ہے اور تمام آئمہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ ایک ہی نشست میں دی جانے والی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں لہذا اب اگر کوئی یہ بولے کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی تین طلاقیں تین نہیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں تو وہ صحابہ کے اجماع کا بھی منکر ہے گویا اس نے تابعین کے اجماع کا بھی انکار کیا اور اس نے آئمہ کے اجماع کا بھی انکار کیا تو جو صحابہ تابعین آئمہ سے ثابت ہے ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے اس لیے تین طلاقیں دیں تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن یاد رکھیے کہ کبھی بھول کر بھی تین طلاقیں مت دیجیے بھول کر بھی مت دیجیے تین طلاقیں یہ تو اپنی کہتے ہیں نا ڈکشنری سے یہ لفظ نکال دیجیے تین کا جب ایک سے حاجت پوری ہو رہی ہے تو تین دینے کی حاجت کیا ہے ضرورت کیا ہے تو ایک طلاق دیں وہ طلاق آسن اور پھر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دیں عدت گزر جائے گی نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا تین طلاقوں سے بھی یہی مقصود ہونا تھا کہ عورت نکاح سے باہر جانی تھی اور ایک طلاق سے بھی یہی مقصود حاصل ہو جائے گا لیکن ایک طلاق میں آسانی یہ ہے کہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے آسانی سے اور تین طلاقوں میں مشکل یہ ہے کہ بیوی بھی نکاح سے گئی اور اب ازالہ بھی اس کا انتہائی مشکل امر ہے تو اس لیے تین کا لمز اپنی ڈکشنری سے نکال دیں طلاق ہمیشہ ایک دیں اپنے دوست و احباب کو بھی یہ بتائیں اور جہاں آپ بیٹھتے ہیں جو آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے یا آپ یہ جو آپ سن رہے ہیں اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی کبھی بھی تین طلاق مت دیں اور پھر تین طلاقوں کے بعد رونے دھونے سے کوئی کام بھی نہیں بنے گا پہلے آپ یہ سن چکے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کو انتہائی پسند فرماتا ہے پسند کرتا ہے شیتان گند جی کا پسندیدہ یہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آ کر لوگ بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے وقت جو حالات اور واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں تو یہ ایک دوسرے کی صورت کو بھی جب تک زندہ نہیں دیکھیں گے اس طرح حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے لیکن جونہی شیطان نے تین طلاقیں دلوائیں اب دونوں نرم ہو گئے اب دونوں رونا پیٹنا شروع ہو گئے یہی جو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے شیطان نے ان کو تین طلاقوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا زبان سے تین الفاظ بلوا دیے اب وہی بیوی بی جو یہ کہتی تھی کہ میں تو اس کا شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ مرد جو اپنی بیوی بی کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی شکل بھی نہیں دیکھوں گا اور اس کو جو ہے اس کے عزیز اور اقارب کو جنازے پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس طرح کی غیر شریف باتیں بھی کر دیتے ہیں لیکن جب تین طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہی دونوں میاں بیوی بی رو رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی صورت نکال دیں ظاہر ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں صورتیں نکالنے والے اللہ تعالیٰ کے جو احکام متعین ہے اسی کا جواب دیا جائے گا کوئی بھی موکتی ہے بہت بڑا عالم ہے علامہ ہے فہامہ ہے وہ اپنی طرف سے تو کوئی صورت نکال ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس کے مطابق وہ جواب دے گا اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دی جانے والی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ازالے کی اس کے ازالے کی کہ وہی پہلے والا نکاح برقرار ہو جائے یہ انتہائی مشکل اور دشوار معاملہ ہے تو لہٰذا تلاق دینے سے پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے ایسے ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر الفاظ نہیں بول دینے چاہیے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی تلاق دینے والے کے متعلق بھی چند شرائط بیان کی ہیں اور یہ بھی ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ مفتی صاحب کریں گے لیکن بعض اوقات جب اس قسم کے ناچاکیاں بڑھتی ہیں یا کچھ معاملات ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کمیونٹیز کے جو بڑے ہوتے ہیں بوڑھے تو وہ بیٹھ کر تمام باتیں سنتے ہیں معاملات دیکھتے ہیں اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا آئندہ اس طرح نہیں بولتے ہیں اس میں اس طرح خیال کرنا چاہیے تو اس موقع پر بھی یہاں جو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو ان کو اس معاملے میں بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دیکھیے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کسی جوتا سینے والے کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ آپ مجھے نبز چیک کریں اور دوا دے دیں اور نہ ہی کسی جنرل سٹور والے کے پاس جاتے ہیں جناب مجھے یہ فالج ہو گیا کینسر ہو گیا یا بیماری ہو گیا آپ کو یہ دوا بتا دیں ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی اچھے سے اچھا ڈاکٹر مشورہ کرتا ہے دوستو اب آپ سے کہ یار یہ مرض ہے نزلہ بھی ابل ہے معمولی سا یہ مرض ہے تو کوئی اچھا سا ڈاکٹر بتاؤ تو اپنے معمولی سے معمولی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن طلاق کے معاملے میں ایسا دیکھا گیا ہے بار بار کا مشاہدہ یہ کہ محلے کی عورت نے بوڑھی عورت نے بول دیا طلاق نہیں ہوئی ہے تو یہ میاں بیوی بی گھر میں چپ کر کے بیٹھ کے طلاق نہیں ہے اچھا طلاق ہو گئی ہے تو اب زہر ہے جو سپیشلسٹ ہے جو اس کے مسائل کو جاننے والا ہے اس کے پاس جائیں گے وہ بتائے گا نا کہ کیا صورتحال ہے اب گنجائش ہے یا نہیں ہے یہ کوئی انانیت یا برادری کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو برادری میں بیٹھ کر حل ہوگا یہ کوئی ہمارا فلئی کام نہیں ہے ہماری جو فلحی تنظیمیں وہ اس کو حل کریں گے یہ مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ حلال حرام نجائز کا مسئلہ ہے اب اس کے لیے برادری کے چند کہ وہ کہ جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا سنجا کرنے کے مسائل بھی پتہ نہیں ہیں اور نماز تو شاید انہوں نے جو ہے وہ عید کی بھی کبھی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں عام طور پر غالباً جو اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں جی بیوی بی راضی ہے آپ جانا چاہتی ہو بیوی بیوی بی بی بی نے کہا میں جانا چاہتی ہوں آپ راضی ہوئی ہاں تو بھائی صحیح ہے آپ دونوں میاں بیوی بی ہیں جب میاں بیوی بی راضی ہیں تو پھر آپ آپ دونوں رہیں حالانکہ سرحد طور پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں یا تلاقے بہنا ہو چکی ہے اب کوئی صورت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ رہنے کی لیکن یہ برادری کے بڑے بوڑھے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں اور ان دونوں میاں بیوی بی کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں میاں بیوی بی کا یہ کوئی اضور نہیں ہے کہ بڑے برادری والوں نے بولا ہے یہی شوہر جب بیمار ہوتا ہے تو کسی سے پوچھ کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اس کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ملے گا تو اب اس کو کیا ہو گیا کہ یہ مفتی کے پاس جانے کی بجائے محلے کے لوگوں کا اعتبار کر رہے اور وہ بڑی بوڑیاں جن کو صحیح کھانا پکانا بھی نہیں آتا جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی بولتی ہیں بچے ہیں نا آپ لوگوں کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی نے نکاح کا حکم دیا ہے اور یہ طلاق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے یہ مسائل پرانے پاک میں حدیث پاک میں بیان فرمائے ہیں نکاح بھی آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا اب جب طلاق واقع ہو چکی تو اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کیوں ٹھکرا رہے ہو اور کتنی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو دارالفتاح میں آ کر بیان کرتی ہیں بچے ہیں کیا کریں طلاق تو ہوگی مجھے بھی معلوم ہے لیکن بچوں کا گزارا کس طرح ہوگا یعنی ان انتہائی یہ ذلت کی بات ہے کہ کیا بچوں کا گزارا اس شور سے ہوگا کہ جو طلاق دے چکا ہے کیا یہی تمہارے رزق کا کفیل ہے اگر یہ ابھی مر جائے تو پھر کہاں جائیں گے بچے پھر رہائش کہاں سے آئے گی تو یہ شیطان جو ہے وہ طلاق کے معاملے ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں جو طلاق کے معاملے کو دبا دیتے ہیں اور سالوں تک جو ہے وہ میاں بیوی طلاق کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اب اندازہ کیجیے کہ جس گھر میں اس طرح جدائی ہو چکی ہو اور وہ میاں بیوی طلاق کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کیا اس گھر میں برکت ہوگی یا نوسط ہی نوسط ہوگی اب جب تین چار سال گزر گئے عورت اس وقت راضی ہو کر رہ, رہ گئی تھی اب مرد نے تھوڑا سا غصہ کیا تو ابھی مسئلہ پوچھنے آ جاتی ہے میرے شوہر نے طلاق دی تھی کب دی تھی چار سال پہلے بیوی بی آپ پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی جی بچے تھے اب بچے کہاں گئے ہیں نہیں اب گزارا ہی نہیں ہوتا یعنی طلاق کے مسئلے کو بھی ہم نے عزت اور بےزی کا مسئلہ انانیت اور قومیت کا مسئلہ بنا لیا حالانکہ یہ یہ جی سارے مسئلے نہیں ہیں یہ شرع مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ رزق کا ہے جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی جاننے والے سے وہ بھی جاننے والا عام جاننے والا نہیں کسی مسجد کے امام سے نہیں مؤذم سے نہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بھی داڑھی ہے اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو داڑی معیار نہیں ہے مسائل کا مسائل کا معیار علم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ دارالخت ہوتا ہے اس کے لیے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہاں کراچی میں امیر علیہ سنت کی یہ خواہش تھی کہ دعوت اسلامی کے بھی دارالفتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو نہ صرف باب المدینہ میں پورا فرمایا مرکز الاولیاء سردار آباد اور دیگر شہروں میں بھی دارالفتہ قائم و ودہ ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ رہنمائی کے لیے لوگ موجود ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو خدا آپ اپنی رائے کا مت اظہار کیجیے کہ یوں ہو چکا ہے اب آپ جائیے دارالفتہ وہ آپ کے داری اور امامے یا آپ کے امامت اور موازنی کے منصب کو دے کر بولے گا یہ بھی تو دینی بندہ ہے نا اس نے بتا دیا تو صحیح ہے تو آپ اس کو دارالختاب کی طرف ریفر کیجئے کسی مفتی صاحب کی طرف بھیجئے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے یہ انتہائی شدید مسئلے ہوتے ہیں آپ آپ نے کنایا کی کسی میں پڑھیے ہیں نا کون سا لفظ بولا ہے کون سی حالت تھی اس کا کون تعین کرے گا تو ہم میں سے کوئی تعین اپنے طور پر نہیں کر سکتا اس لیے برادری یا قوموں کا مسئلہ نہیں ہے یہ دارالفتاح کا مسئلہ ہے تو اس کو دارالفتاحی میں حل کیا جائے بڑے بوڑھوں کے کینوں کے اوپر نہ رہا جائے اور میں عرض کروں گا گھر والوں سے بھی بعض مسائل ایسے بھی آئے ہیں کہ اسلامی بہنیں یہ بولتی ہیں کہ اب ہمیں طلاق ہو چکی ہے مجھے معلوم ہے لیکن اگر میں گھر میں جاتی ہوں تو والدین رکھنے کے لیے تیار نہیں بھائی گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اتنی بے حصے کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا شخص اپنی بہن اور بیٹی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا اب نکاح ہو گیا تو وہ اس کی بیوی ہو گئی لیکن جب نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اس کے لیے اجنبی ہو گیا اب ہماری غیرت کو کیا ہو گیا کہ اگر ہماری جو ہے وہ کسی بہن کو بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو اب ہمارے گھر میں اس کے لیے کیوں نہیں جگہ بنتی ہے ہمارے گھر میں اس کے لیے جگہ بننی چاہیے اس کو تحفظ دینا چاہیے ہاں یہ کہ شریح طریقے سے جائز طریقے سے اس کا کوئی جائز جو ہے وہ رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دینا چاہیے آسان جب شریعت نے اجازت دی ہے یہ دوسرا بھی نکاح کر سکتی ہے جب شور سے آزاد ہو جائے تو اب وہ حل موجود ہے تو آپ اس کو پناہ دیں آپ اس کا سہارا بنیں بعض اسلامی بہنیں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ شور کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر موجود ہوتی ہے جو ان کا شور ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ گھر والے رکھنے کے لیے تیار نہیں کیسے گھر والے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو ان کو تحفظ دیں پناہ دیں ان کے اچھے برے کو دیکھیں اب جب وہ شور سے جدا ہوگی تو اب تو ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم اس کے نان نفقے کا لحاظ کریں اور اس کو بولیں کہ دیکھو بہن یا دیکھو میرا بیٹا اگر شریعت اجازت دے گی تو یہ تمہارا شوہر ہے اگر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر آپ نے اس کے پاس نہیں جانا اور اگر عورت اپنی طرف سے جاتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے اشخاص کا بیکارٹ کر دیا جائے معاشرتی بیکارٹ کر دیا جائے بولنا چالنا ان سے بند کر دیا جائے جب یہ سریح طور پر واضح تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان سے تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہماری طاقت اتنی ہی ہے مارنا پیٹنا ہم نے نہیں ہے ہم نے ان کے ساتھ تعلق توڑ دینے ہیں اگر اس طرح نجائز طریقے سے رہ رہا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلی